بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکنس میں مجھے تمام خاران اور باقی تمام سامعین کو شف بار سلامت پھر سلامت علیکم ہیں شکو الحمت سلسلہ درس بابو صلاح درخت نمبر پچیاسی ایٹی فائیو پیج نمبر نائنٹی سیون ہاں جی ستانوے آبادوں کے حضرات قانون تک مبارکان تک پہنچانے کی صحیح کر رہا ہوں اور اس میں جو ہے کل عالوں کو تعزیت کے حوالے سے بیان فرمایا سہ سی الرحمٰن میں تعزیت تین دن تک مستعف ہے اس کے احکامات بیان فرمایا آج جو ہے میت سے متعلق دوسرے کچھ اور میت کے سال ثواب کے لیے جو کام ہم لوگ کرتے ہیں قرآن حانی صدقہ حیرات ہاں ان کے بارے میں آپ بیان فرما رہے کہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ فرما رہے ہیں جب کسی گھر میں پھوتگی ہو جاتی ہیں تو اس کے قریبی رشتے داروں کو ہمسایوں کو جو دو صحباب ہیں ان کو شاہد اس گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے لے جائیں ان کے لیے کھانا تیار کریں اور کھانا کھانے پر ان کو شرار کریں کیونکہ آپ ان کے حالات جو ہے ایسی کے خود کھانا پکا کے کھا سکیں لہذا ان کو کھانا لے جائیں ہاں جی اور ان کے گھر میں اردو کھانا کھانے کی اصرار کریں اور انہیں تاخیر کریں تاکہ وہ خوش کھائیں پیئیں ہاں جی یہ ایک حکم بین فرما جو کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ عام ہے اور یہی جو ہے فقہ حکم بھی ہے سب سے فرماتے ہیں وی صحب و مستحب بھیلی لاقاریب ہے اس مئی کے قریبی رشتہ داروں کے لیے مستطاب باعث ثواب اور اجر ہے وجیران اور ہمسایوں کے لیے تاہی اتو ات عام اتعام ہے تاہیے آئے انتظام کرنا ہاں جی انتظام کرنا اتام تام کھانا کھلانے کا یہ عصاب تاج ہے نے مصیبت کے لیے جن کے گھر میں فوجگی ہوئے ان کو کھانا کھلانے کے انتظامات کریں ہاں جی کون کن کے لیے اردو کے اقارب اور اس کے ہمسائے گان یقیناً دو سے زمرے میں آ جاتی ہے ان کے لیے جیسے کہ ہاں جی اور ایتم ہوں اور انہیں کھانا کھلائیں یلی ہو اور انہیں اصرار کریں لیاقل کہ وہ کچھ کھائیں ویا سے وہ کچھ پئیں ہاں جی یہ حکم جو ہے آیا ہے چھلان چیز کے اور بھی واقعہ امباس کے واقعہ میں بھی میں آیا ہے جب حضرت جعفر طیار جو ہے علیہ السلام جو ہے جب آپ شہید ہوا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ ازوا نبی سے ہاں جی کہ تم جعفر طیار کے گھر میں والوں کے لیے کھانا لے جائیں ہاں ان کو چونکہ وہ لوگ اس وقت بہت بڑی مصیبت میں ہے تو فرمایا تو یہ آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے اور وہی حکم شاہ سید علیہ رحمٰن نے ہمیں یہاں بیان فرمایا ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہمارے رواشی ماحول میں خاص طور پر جاری ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وہی کے رحم ندا لہٰذلاد اور ہے ندا دینا اس نماز کے نماز جنازہ کے لیے آزان وغیرہ دینا یہ مخروع ہے یہاں ندا سمرت اذان وغیرہ دینے مراد ہے آزان دینا مغرو ہے اس کے لیے آزان دینے کا یا ممکن ہے ہاں جی باقی اعلان تو کر لیتے ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کوئی فوت کی ہوا ہے ڈرون ہوں ماہین ہوں مان جہاں ندا سے ملاد جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے آزان مراد ہے چونکہ جمعے کے دن جانود علیہ میں یوم جمعہ میں بھی وہاں ندا سے ملاد آذان ہے قرآن باغ میں تو یہاں بھی وہی لبس استعمال ہوا ہے تو ندا سے مراد یہاں آزان ہے تو آزان دینے مغرو اس کے لیے آگے فرماتے ہیں میت متعلق جو مختلف کام ہم کرتے ہیں ثواب کے لیے وہ فرماتے ہیں ان کی شریعیت کا ہے فرماتے ہیں وہ یہ صحب اور مصطحب ہے یعنی باعض ثواب اور اجر ہے ہاں جی یعنی اتام تعمیر کھانا کھلانا مئی کے ہے اسال ثواب کے لیے کھانا کھلانا لل فقرا ہے فقیر اور لوگ والمساک اور تانداس لوگوں کو ہاں جی فقیر اور مسکین جو ہے یہ دونوں بعض علماء نے کہا فقیر زیادہ بدحال آدمی ہے مسکین سے بعض نے کہا مسکین زیادہ بدحال ہے ہاں جی اخبار یہ دونوں جو ہے فقیر اور مسکین جو ہے داروین جب سات آتے ہیں جہاں تک باص احادیث سلسلے میں آیا اس کے والے سے فقیر زیادہ تندرست ہے فقیر فقر سے اس کے معنی ریت کے ہڈی کے معنی میں اتنے ریت کے ہڈی کو ہو کہ فقیر یعنی وہ شخص بے سر و سامانی کی وجہ سے اس فرد کی معنی ہو چکا جس کے ریت کیا ڈیٹ ٹوٹ چکا ہے وہ کسی حرکت کے قابل نہیں رہتا ہے تو سر یہاں فقیر بھی جو ہے بیچارا اتنی مالی طور پر کمزور ہو چکا ہے وہ کچھ بھی اپنے لئے زندگی کو چلانے کے لیے نہیں کر پاتے کہ یہ معنی بھی کیا تو فقیر مسکن دینی جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن گزارا نہیں ہے سال کا یہ معنی کیا بعد لوگوں نے الٹا بھی کیا مسکین زیادہ بتا لیں فقیر گزارا ہے لیکن اس گھر تھوڑا وہ تھے گزارہ نہیں ہوتا بارہ دونوں سے ملاد آتا ہے دس لوگ ہے پھر ان دونوں سے ملاد وہ لوگ ہیں جن کے پاس یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا تھوڑا وہ تھے لیکن گھر کا گزارہ نہیں ہوتی ہے ہاں جی تو انہیں لوگوں کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یا تامہ یہ تینوں کو جس کے مام باپ فوت چڑھ یا ایک فوت ہو گیا ہے ان کو یتیم بولتے ہیں وعلماء اور علماء کو ہاں جی سب کھانا کھلانے سے سب ملتا ہے بصورحا نے لوگوں کو سالے لوگوں کو ولمستحقین اور اس کے علاوہ باقی جو بھی صدقہ خیرات کے مستحقین ہیں ان کو کھانا کھلائیں وہ لیل اور یہ مصحب ان کو کھانا کھلانا فورا مساقین یتامہ علماء مستحقین کو لیل محسرین یعنی سابِ استطاع لوگوں لوگ کے لیے امیر لوگوں کے لیے ساب استطاعد لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ ان ان لوگوں کو کھانا کھلائیں ثواب اللہ مج کو ثواب پہنچے کی نیت سے اے سالِ ثواب کے نیت سے اور یہ کھانا پھر کب کھلائیں اور متیں جب بھی آپ کو موقع کھلائیں پھر وقت واقع جس وقت بھی آپ کو اتفاق ہو آپ دے سکے آپ کو گنجائش ہو دے دیں مج کو اس کا ثواب ملے گا ام پھر لے لولا یا پہلی رات کو جس رات کو فوت ہو چکی ہیں اسے رات کو ہی جو ہے اس کو کھانا کھلائیں ہمارا جس طرح بہت سے علاقوں میں یہی یہ ہوتی ہے ابھی جنازہ دفن کر کے آتے ہیں ادھر کھانا بھی کھلا دیتے ہیں تیاری کر لیتے ہیں تو, تو یا پہلی رات کو ہی کھانا کھلائیں میتھ کے لیے اور بعد صلاح سے تعیام یا تین دن کے بعد جیسے ہم تیجا کہتے ہیں ہاں جی اور سب یا سات دن کے بعد جیسے ہم ساتویں کے کھلاتے ہیں خاص اہمیت دیتے ہیں اور عروین یا چالیس پہ دیتے ہیں جھانجے اور عروین یا چالیس وہاں بول کے اوسنات یا سال سال میں دے دیں سال ہو تو اس کا برسی بولتے ہیں اوسنتین یا دوسری برسی تیسری ہوتی ہے اور اس سال اور اس کے علاوہ بھی ان دنوں کے علاوہ بھی پہلی تیسری ہفتہ چالیسویں سال دوسری سال ان کے علاوہ بھی جب چاہیں جب چاہیں آپ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں دیں گے اس کو ملے گا اس کی مؤفرت کا ثواب ملیں گے جب آپ اس کے احسالِ ثواب کے لیے خلوص نیت سے دیتے ہیں اور متن وقت جس طرح یہ کھانا کھلانا ان دنوں میں ہنج باعث ثواب ہے اور کدال اس کی سال ثواب کے نیت سے کدال کہ ایسے تلاوت القرآن قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے احسالِ ثواب کے لیے و سلاد و نمازیں پڑھنا اس کی سلسواف کے سلسوافاف کے لیے و دعا و مافرت کے دعائیں کرنا اس کی محفرت کے لیے ہاں یہ سب بھی جو ہے بعض ثواف ہے چونکہ شاید یہ سب بیان کھانا کھلانا قرآن کی تلاوت بھائی سب اس نمازیں پڑھنا یہ سب کیوں خرماتی ہیں کہ بعض فرقہ اسلام کے جیسے الادیث وغیرہ وہ لوگ بولتے ہیں ہماری پر یہ عمل سے اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے ہمارے اس کے لیے قرآن پڑھنا اس کے کھانا کھلانا یہ سارا کوئی فائدہ نہیں وہ اپنے عمال سے جو صدقہ دے دیا وہ اس کو ملے گا خود تلواں نمازیں پڑھا وہ فائدہ نہیں لگا صرف وہ لوگ بلتے ہیں دعا فائدہ دیتا ہے کہ ہم یوں کہ خدائے اس کو بٹھ جائیں اس پر رحم کریں یہ دعائیں اس کو فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ باقی کوئی فائدہ نہیں دیتا تو چونکہ یہ نظریات تھا اس لیے سے فرماتے ہیں نہیں بھائی آپ کھانا اس کی سال ثواب کے لیے کھانا کھلائیں وہ بھی پہنچے گا قرآن تلاوت کریں نمازیں پڑھوائیں ہاں جی خود پڑھیں یا دعائیں کریں سب اس کی معفرت کا ذرا پڑے گا بنے گئے اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں وہ عمارت المساجدی اور اس کی مفرت کے لیے وہ چیزیں وقف کریں ہاں جی اور بڑے بڑے صاحب کا کام کریں جیسے مسجد بنانا والمداری سے مدرسے بنانا اس کے سال ثواب کے لیے ہاں جی ول خانقاہ کی جمع خوانی خانقاہ کی خانقاہیں ہیں بنانا جس میں خاص طور پر جہاد اکبر کی تربیت کی جاتی ہے چلہانے وغیرہ بناتے ہیں والقناتیر پل بنانا لوگوں کے لیے ہاں بہت بڑی سہولت ہے وحیاض حوض بنانا پانی جمع رکھنے کے لوگوں کو محلوں میں ضرورت ہو تو یہ سب جو ہے ہاں ثواب کے کام ہے ثواب جاریہ کے کام ہیں یہ سب ہاں یہ سب بھی اس کے سلم ثواب کے لیے بنا سکتے ہیں وبا خل مزارے مزارے کھیت کھیتیوں کو وقف کرنا ہے تیار کھیتیوں کو جس سے فصل آتی رہتی ہیں اور اس جو فاصل ہوگا وہ وقف کر کے جہاں بھی صرف ہوگا مزید مداح ہاں جی غریب خانہ یتیم خانہ اس کو صوبہ ملتا رہے گا واحل مزار کھیتوں کا وقف کرنا و دقاکین دکانوں کا وقف کرنا ہاں جی وہ سائر الخیرات اس کے علاوہ دوسرے تمام نیک کام خیراتی امور جیسے اسپتال بنانا ہاں جی آج کل کوئی بھی اچھا جو ہے جیسے کوئی کہیں لائبریری بنا لیا لوگوں کو سہولت کے لیے دین نشر ہونے کے لیے لوگوں کو تعلیمی سہولت فراہم کی اس طرح کوئی بھی نیک عمارتیں بنایا نیک طلاب دعا عمل کیا ہلکا خیرات دیا تو وساعر الخط تمام خیرات امور یہ سب میت کو پہنچے گا کب اداکارت نیتو جب ہو آپ کی نیت اے سال ہے اس کی ثواب اس میت کو پہنچانے کی نیت سے ہو للہ فلّہ اس کی محرت ثواب ان چیزوں کے ثواب کو پہنچانا ہو الہ روح اس میت کے روح تک اس کی روح تک پہنچانا آپ کے اگر نیت ہے مقصد ہے تو او صلاح اللہ تعالیٰ تو ضرور پہنچا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ تمام ثوابات پہنچاتا ہے ان لم یقن ریان اگر نہ ہو اس کا یہ سارے عمل ریان لینا لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہاں جی احتجاط یا فلاں پورا مغل جانتا تمام لوگوں کو کھانے کھلایا اقدام مسجد بنانا ساتھ ثواب کے لیے یہ شہرت پانے کے لیے دکھاوے کے لیے کریں یہ سارے نئے کام تو کوئی فائدہ نہیں لیکن خلوص دل سے کریں اس بے پر رحم کرتے ہوئے کریں ہاں بھاپی حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے سارے ثواب کے لیے یہ کیا کریں او اللہ فلّہ کریں صرف صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں اور اس کے اثالِ ثواب کے لیے کریں اس کے مغفرت کو مد نظر رکھ کر کریں تو شاخل فرمایا اور صلی اللّہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عثمائی تک پہنچائے گا علّم یقن ریاں اگر لوگوں کے کی دکھاوے کے لئے نہم یق ریاء الحوگوں دکھایا کے لے دکھاوا کے لے پھر یہاں سوال ہوتے آیا یہ جو مسجد بنائیں گے یہ مرثہ بنائیں گے حل کر اس کے قبر کے پاس بنانا ضروری ہے اور یہ صدقہ خیرات بھی اس کے قبر کے پاس لے جا کے دینا ضروری ہے یا نہ جہاں بھی بنائیں جہاں بھی دے دیں اس تک پہنچے گا تو سے فرماتے ہیں یہ صدقہ خیرات آپ جہاں سے بھی دے دیں دنیا کے جس نے سے بھی دے دیں جس کونے سے بھی, کو بھی, بھی, بھی یہ امارتیں بنائیں خیراتیں ہیں اور اس کے حساب ثواب کی نیت سے بنائیں اللہ تعالیٰ مید کو پہنچا دے گا کھاتے ہیں اولا الزم و لازم نہیں ہے ان تک کونہ یہ کہ ہو حاضل عمارات عمارتیں یعنی یہ مسجد بنانا ملسہ بنانا خانقاہ بنانا پل بنانا حوض بنانا یہ سب کام ہاں ابھی صدقہ اور یہ تمام صدقہ خیرات جو بھی آپ کھانا کھلائیں گے کچھ بھی صدقہ خیرات کریں گے لازم نہیں ہے ان سب کا ہونا ان دقر ہی اس کے قبر کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے اسی محلہ گاؤں میں ہونا ضروری نہیں ہے بل یہ سلو ثواب ہوا بلکہ پہنچے گا اس ان تمام نیک اعمال کا ثواب اس مئی تک ابائی دطن کانت او وطن خواہ اس کے اس قبر سے دور ہو او دطن یا نزدیک ہو قبر کے نزدیک یہ صدقہ خیرات کریں تو بھی اس کو پہنچے گا قبر سے دور کریں تو بھی اس کو پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے ہر شے پر محیط ہے لہذا اب یہاں جی جہاں بھیجنا چاہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو یہ ہے مئی سے متعلق جو ہے ہلکا خیرات دینے کے بارے میں تو دوسرے کچھ مسالک جو ہے بولتے ہیں بھائی خود نے جو دے دیا ہے اس کو پہنچے گا ہاں لیکن ہم اس کے حام کریں گے تو اس کو کوئی نہیں پہنچے گا ہاں جی تو اللہ حضر و حضرت تو خلاسلم کے ہیں بولتے ہیں جبکہ اس ہاتھ کے ملادیں اس کے گناہ دوسرے کے سر پہ نہیں آئے گا ایسی وادنہ نہیں ہے بھائی جو اس نیکیاں ہم کسی کی موافقت کے لیے سال ثواب کے لیے اولاد کرتے ہیں تو اس کو نہیں پہنچے گا اولاد کے بارے میں تو یہاں تک ہے ماں باپ کا اولاد ماں باپ نے اولاد کی صحیح تربیت کیا تو وہ زندگی میں جتنے بھی نیکیاں کریں گے ماں باپ کو اللہ ایک حساب پہنچا دیتا ہے اس کے کہ اس نے کوئی اے سال ثواب کیا ہی نہیں اس نیت سے اس نے کوئی عمل نہیں اس نے اپنے لے کیا اپنے لیے اپنی کے لیے نیک کام کرتا تھا لیکن کیونکہ ماں باپ نے اس کو تربیت کیا ازے ماں باپ اس بچے سے ایک ثواب ملتا رہتا ہے بچے کے کاموں میں ہاں جی جی جیسے کہ واقعہ پہ ہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو مجھے کے وہاں کے قبر پہ آپ تھوڑی دیر رکھا تو اصحب نے دیکھا آپ کے چہرے کے رنگ تھوڑا تغیر ہے آپ تھوڑا سا غم کے آثار ہے پھر آپ سفر کو گئے کچھ دنوں بعد یا ہفتوں بعد واپس آئے پھر آپ اسی قبر پر آپ ٹھہرے تو آپ نے دیکھا جو ہے عزب اصحب نے دیکھا آپ کے چہرے کے رنگ پر جو ہے خوشی کے آثار نظر آیا تو آ نے پوچھا پیارے نبی کیا وجہ ہے اب جاتے ہوئے آپ اس کا قبر پر ٹھہرا صاد آپ کے چہرے پہ غم کیا ساتھ ابھی واپس آئے تو بھی آپ ٹھہرا صد آپ کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بے شک جو ہے ہم جاتے ہوئے یہ بے چارہ تکلیف میں تھا اس لیے مجھے دکھ ہوا تھا ابھی آیا تو اللہ نے وہ تکلیف سے اٹھایا تو اس لیے مجھے خوشی ہوا تو اصب نے پوچھا پیارے نبی اس کی وجہ کیا تھی تو آپ نے فرمایا اس کا ایک معصوم بچہ جو ہے ابھی مکتب میں گیا تھا ہاں جی مکتب میں جا کے ادر امام نے اس کو جو ہے اخن نے الدین نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا بچے کو تو اللہ تعالی نے جب بچے نے یہ عیسوی مبارک پڑھا تو اللہ کے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالی نے اس کا معصوم بچہ مجھے رحمٰن الرحیم سے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب میں رکھوں تو اللہ نے اس کے عذاب سے باپ سے اس عذاب کو اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کو بس دیا اس سے عذاب کو ہٹایا تو یہ ہے ذائن گرامی اللہ با اولاد کی تو حال بچے نے کوئی یہ سال ثواب کے لیے نہیں پڑھا اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے بچے کے نیک کامات تو اولاد کے تو اس طرح باں باپ کو جیسا مل جاتا ہے پھر وہ اِسال ثواب کے لیے کریں تو اور بھی ثواب مل جاتا ہے نیت البتہ اللہ کے ہونی چاہیے علامہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور اپنے مردوں پر رحم کرنے کی اور ان کو یاد رکھنے کی خصوصاً مام باپ جو ہے فوت ہو چکا ان کو یاد رہنے کی غربی رشتہ داروں کو یاد رہنے کی دو احباب جو فوت ہوئے ان کو یاد رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے دے تاکہ کل ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات ہمارے ہمیں پہنچتے رہیں اللہ ہم سب پر رحم کریں اور تمام عثمان گزشتگان اور آئندہ گان پر رحم کریں آمین رحمۃ اللہ